بھائی آیا تھا میرے پاس پھر بدل کی چونگے چار اقسام ہیں آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں بدل القل بدل الباعث بدل اور بدل الدل القل وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب یعنی جو مقصد کیا ہے مطبوع کو ہو وہی کیا ہے تابع کا بھی ہو یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب ہو دونوں کا ایک ہی مطلب ہو متبو کا بھی اور تابے کا بھی دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتی ایک ہی ہے بدر الفل ہے بدر الباس یہ ہے کہ تابع ہے وہ کیا ہو متبو کا کوئی جز ہو ٹھیک ہے متبو کا حصہ ہو بدل یعنی تابع جو ہے وہ کیا ہو متبو کا ایک جز یا حصہ ہو اس لیے اس کو بدر الباز کہتے ہیں جیسے اس کی مثال کے ذرا ذرا زید کے سر کو مارا اب یہاں پر کیا ہے زید جو مغدل ہے راس اس کا چونکہ ایک ہے ٹھیک ہے نا نہیں وہ کیسے بدل اور مغدل منہ ہے نا تو بدل بدل کی اقسام ہیں بدل کل بدل الباز بدل اشتمال اور بدل اس کے مقابلے میں ہوتا ہے کچھ نہ کیا چاہ رہے ہیں جوز ہوگا نا جز جز جز اس کے مقابلے میں تو ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتا بتایا نا کہ مقصود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بدل ہوتا ہے مقصود صرف اور صرف بدل ہوتا ہے اپنے یہ اب کسی صورت میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا تو بالکل پورے کا پورا جیسے بدر الکل نام ہی بتا رہا ہے اس کا بدل ہوگا بدل الج بدل الباز جو کیا ہے مطبو کا کیا ہو جز ہو بدل الشتمال کے جو اللہ ایسی چیز پر درالت کرے کہ جو کیا ہو مطبوع کے متعلقات میں سے ہو جیسے کہ اس کی مثال ہے با زیدن, با زیدن کہ زید کے کی کپڑے کیا ہوگئے چوری ہو گئے اور آخری قسم ہے بدر الغلط کہ جو غلطی کے بعد کیا کیا جائے ذکر کیا جائے جیسے کہ کہ یعنی جعفرن اب غیر کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا اور جا ہے بدلن غلط ہوگا جی تو بدل کی یہ چار اقسام ہے بدل الکل بدل البا بدل اور بدلن غلط یہاں تک دیکھیں اس کے بعد پھر فصل البدل و تابے سب الحیہ مانوسیبہ علا مطبوی کہتے ہیں کہ بدل وہ تابع ہے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی نسبت کیا ہے یون آ... سگوی ہے کہ تابے کی طرف وہی نسبت کی جائے ماں نصیبہ علا متبوری جو اس کے مطبوب کی طرف نسبت کی گئی ہو بہ مقصود بن نسبت متبوی یاد رکھیے گا کہ اس میں جو مقصود ہے وہ کیا ہے تابے مقصود ہے دونا متبوی مطبوع مقصود نہیں ہوتا وہ اقسام البدل اربا بدل کی چار اقسام ہے بدل القل مینل کل بدل کل کل کے کل کل سے بدل ہو ما ماں مدلول مدلول المتبو جو مدلول کس کا ہے تابع کا ہے وہی مدلول کس کا ہو مدبو کا ہو یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب ہو جا انی جید الخو کا جا انی جید الخو کا میرے پاس آیا زید میرے پاس آیا تیرا بھائی بات ایک ہی ہے زید اگر آپ کے بھائی کا نام ہے تو یوں کہہ دیا کہ آیا میرے پاس زید اخو کا جو کہ تیرا بھائی ہے تو دونوں پورے پورے یعنی زید بھی وہی ہے اور اخو تیرا بھائی وہ بھی وہی ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی تجزی نہیں ہے کوئی کسی کے ساتھ حصہ نہیں ہے کوئی کسی کا جز نہیں ہے بلکہ دونوں کیا ہیں کامل طور پر ہیں البتہ یہاں پر مقصود کیوں کہ بتانا اخو کا ہے وہ بدر دوسری دوسری قسم بدل الباس وہ کیا ہے بالکل بدر الباس ماں مدلول مدلول مطبو بدل باز وہ ہے مدلول ہوں جز اور مدلول مطبوح اس کا مدلول جو ہے وہ کیا ہے متبو کے مدلول کا کیا ہو جز ہو مطبو کے مدلول کا جزء ہو یعنی کہ متبو کا جز ہو جیسے ذراب تو زیدن سو میں نے مارا زید کو یعنی اس کے سر کو اب جو بدل ہے وہ کیا ہے زائدن جو کہ مطبو تھا اس کا ایک جز ہے اس کے کیا ہے حصہ ہے جی و بدر استعمال وہ ماں مدلول متعلق متعلق المتبو کہتے ہیں بدراشتمال ہو ہے جس کا مطلول مطبوع کے متعلقات میں سے ہو ٹھیک ہے جی بدراشتمال وہ تعبے ہے جو مطبوع کے متعلقات میں سے ہو جیسے سولح بر ضعید الصوب اب سوگ کپڑا یعنی چوری کیا گیا سولہ برد ال زہد کو چوری کیا گیا یعنی کو اب کپڑے جن اس کے کیا ہے متعلقات میں سے ہیں بدر الغل غلط غلطی کے بعد ذکر کیا جائے احو جا، انی زید ان جعفر ان اب جعفر کیا ہے بدر الغلط رجولن ورجول میں نے دیکھا آدمی نہیں نہیں اچھا جی ول بدر مار فتح یہاں سے قاعدہ رسول آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر مبدل من ہو معرفہ ہو اور بدل کیا ہے صرف اور صرف کیا ہو نکرا ہو تو اس صورت میں بدل کے ساتھ نکرا کی صفت لانا بھی ضروری ہوگا جب کیا ہو مبدل من ہو معرفہ ہو اور بدل کیا ہو نکرا ہو تو پھر نکرا کے ساتھ اس کی صفت لانا ایک اور نکرا کے ساتھ کیا ہوگا ضروری ہوگا لیکن اگر مغل من ہو نکرا ہوتا ہے اور بدل معرفہ ہوتا ہے یا یہ کہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرا ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے صفت لانا ضروری نہیں ہے تو صفت لانا صرف ایک صورت میں ضروری ہے وہ کیا ہے کہ مغدل مین ہو مارفا ہو اور بدل کیا ہو نکرا ہو تو بدل کے ساتھ صفت لانا ضروری ہوگا جی کہتے بدل انکار فطن بدل اگر نکر ہو لیکن معرفہ سے بدل ہو ٹھیک ہے یعنی مبدل من ہو کیا ہو معرفہ ہو تو یج نی تعلیٰ بنناسیت ناسی فطن اس کی صفت لانا ضروری ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول پن ناسیہ پرانے مجید کیا ہے آگے اس کا بدل ہے اب چونکہ ان انناسیا مغدل مینو مارفا تھا اور ناسوتن آگے بدل نکرہ تھا تو اس کی صفت چونکہ لانی ضروری ہے لہذا ناسوطن کازن اس کی صفت لائے ہیں لیکن ملا یوبال کا فیسی ہی لیکن اس کے عکس میں ضروری نہیں ہوگا اس کا عکس کا کیا مطلب کہ مغدل مینو تو نہ ہو لیکن بدل کیا ہے وہ مارپا ہو پھر اس کی تاکید لانا ضروری نہیں ہوگا ولا فل متا اور متجان سین میں بھی ایسا ضروری نہیں ہوگا متجان سین کا مطلب کہ دونوں ایک ہی جنس دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرف ہوں تو پھر بھی صفت لانا ضروری نہیں ہوگا فصلن عطف عطف بیان غیر اتف بیان کیا ہوتا ہے اتف بیان کہتے ہیں کہ جو اپنے مطبوع کو خوب اچھی طرح واضح کر کے بیان کر دے لیکن یہ صفت نہ ہو اطفے بیان کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے مطبوع کو اچھی طرح خوب واضح کر کے بیان کر دے لیکن یہ ہے کہ وہ صفت نہ ہو ٹھیک ہے جی اور یہ عام طور پر دو اسموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے مثال کے طور پر ابو حفظ حضرت عمر رضی اللہ و عنہ کی کونیت ہے لیکن یہ اتنی مشہور نہیں ہے جتنا کہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے لہذا لہٰذا بیان یعنی ان کے لیے لاتے ہوئے ہم یوں کہیں گے ہاتھ بیان ایسی چیز سے رہیں گے جو پہلے والے کو واضح کرے گا لہذا ابو ہم کہیں گے کہ قام ابو ہفسن ہو اب ابو ہف جو تھا وہ غیر واضح تھا اس کی وضاحت بیان کر دی کہ اس نے عمر کی عمر نے آ کر اس کی وضاحت بیان کر دی اس لیے کہ ابو ہفس جو ہے وہ کسی کی بھی کونیت ہو سکتی تھی یا معلوم نہیں مجھول تھا تو عمر نے آ کر اس کی وضاحت بیان کر دی کہ عمر بن خطاب ہی مراد ہیں دوسری طرف اگر دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ان کو کوئی اتنا ان کے نام سے نہیں جانتا جتنا کہ جانتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ابن عمر ٹھیک ہے جی تو عبداللہ کے نام سے ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں ابن عمر سے زیادہ جانتے ہیں تو لہٰذا اس کو ہم یوں کہیں گے کام کہ عبد اللہ ائی ابن عمر تو ابن عمر سے وضاحت کریں گے کس کی عبداللہ کی. کیونکہ آبادلہ بہت زیادہ ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں عبداللہ ابن اپنے عباس ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو عبداللہ کہہ کر کیونکہ بات زیادہ واضح نہیں تھی تو آگے ابن عمر کہہ دیا تو تاکہ یہ بات کیا ہو جائے گی واضح ہو جائے گی تو آپ بیان وہ تابے ہے کہ جو اپنے مطبوع کو خوب واضح کر کے بیان کر دے لیکن یہ ہے کہ یہ صفت نہ ہو چونکہ صفت بھی اپنے موصوف بیان کرتی ہے اس لیے قید لگا دی کہ یہ غیر صفت ہو دیکھیے گا حتفل بیان غیر و صفتہ حتف بیان ایسا تابع ہے کہ جو صفت کے علاوہ ہو اور اپنے مطبوع کو خوب واضح کر دے بہ اشہ اس نئی شعیل وہ کسی چیز کے دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے نحوہ وہ ابو حفصن عمر تو پاما ابو حفظ ابو حفظ یہ کیا ہے متبو ہے اور عمر یہ ہے یہ کیا ہے تابے اطفے بیان ہے پاما عبداللہ ابن عمر تو عبداللہ جو ہے یہ کیا ہے متبو ہے اور ابن عمر جو وہ کیا ہے تابے اور اتفے بیان ہے چونکہ ابو حفظ اس سے زیادہ مشہور عمر ہے لہذا عمر سے اس کی وضاحت بیان لے آئے اور عبداللہ اس سے زیادہ مشہور ان کی کُنیت ہے تو پہلی صورت میں چونکہ کنیت غیر مشہور تھی اس لیے ان کے لیے نام ان کا لیا جو کا زیادہ مشہور تھا دوسری صورت میں عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بنی کے زیادہ مشہور ہے اس لیے بنیت کو بعد میں لے آئے بالبر فی مثلا قلعے ان شاء اللہ یہ شعر آ رہا ہے اس استثاع وغیرہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے لیکن اب اس میں چونکہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ حتف بیان اور بدل میں کیا فرق ہے تو یہ ان شاء اللہ پڑھیں گے ولا البیس بالبری سے ٹھیک اللہ تبارک و تعالی سب کے حامی عناصر ہوں تو ہمیں یاد رکھیے گا السلام